بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدو الजिबري لفئنه نزله على قلبك فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه اللہ یہودیوں نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایمان نہ لانے کا ایک اور بہانہ تراشا کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے جی آپ پر کون لاتا ہے کریماک علیہ ساطو السلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ ساط و السلام واحد لاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جبریل جو ہے نا یہ تو ہمارا دشمن ہے یہ ہمارے دشمن ہیں کیونکہ ہم پر جتنے بھی عذاب ہیں جتنے بھی ہم پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں یہی یہ لانے والا تھا اس لیے اس کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے اگر می علیہ ساط و لے کر آتے تو ہم مان لیتے سلام قرآن لاتے آپ کے پاس بھائی لاتے تو ہم مان جاتے اب ان کی وجہ سے ہم نہیں مان رہے کیونکہ ہماری جتنی بھی قوم کی تباہیاں ہوئی ہیں انٹرنیشنل تباہیاں قومی تباہیاں ہماری سیکھ جاتے ہوئی ہیں تو اس لیے ہم جو ہے وہ اس کا لایا ہوا نہ قرآن مان سکتے ہیں نہ جس کے پاس وہ قرآن لائے گا ہم نہ اس نبی کو مان سکتے ہیں یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ کہتے ہیں نا اپنے ہمارے زبان پنجابی زبان میں مان حرامی حجتیں ڈھیرے ہیں اصل میں پلید نیت ہوتی ہے بندے کی اور حجتیں ایسی ایسی نکالے گا اور بندہ حیران ہو جائے گا اچھا بھلا یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے اصل یہ ان کا مسئلہ تھا ان کی حکومت جاتی تھی وہ ریاست جاتی تھی ان کے نظرانیں جاتے تھے نظرانیں جو لگے ہوئے تھے لوگوں کے ہاں ان کے یعنی کہ کوئی بھی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو ہیر پھر کر کے مسئلہ بتا دیتے غریبوں کو اور بتاتے امیروں کو اور بتاتے تھے امیروں کے لیے شریعت اور تھی غریبوں کے لیے اور تھی تو مسئلہ انہیں صرف اپنے ریاست کا تھا اپنی حکومت کا تھا کہ وہ جو ان کی جمی بھی تھی نوابی وہ ختم ہونی تھی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے نوزہ یہ کہہ دیا کہ ہم تو اس لیے نہیں مان رہے کہ آپ کے پاس جبریل وا علا تو جبریل ہمارا دشمن ہے اس لیے ہم نہیں مانتے پر نازل ہونے والے بھائی کو نہ آپ کو مانتے قرآن کو مانتے اللہ بہت سارے بے دین لوگ ایسے مختلف قسم کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں دین کو نہ ماننے کے نماز نہ پڑھنے کے کسی کو کہا جائے بھائی آپ داڑھی رکھ لو وہ کہتا ہے یار میں اس لیے داڑھی نہیں رکھتا کیونکہ مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر ہےڑھی رکھ بولے اچھی بات تو نہیں ہے نا پھر میں یہ کون سا طریقہ نکالا ہے داڑھی نہ رکھنے کا ایک بندے کو میں نے کہا نماز پڑھا کرو کرتے جب تک میرا اندر پاک نہیں نہ ہو جاتا میں نماز نہیں پڑھنے والا اندر پاک کر رہا ہوں پہلے میں نے کہا اس کا طریقہ کیا ہے پاک کرنے کا کتابی تک تو کوئی نہیں ڈھونڈا میں نے کہا تو پھر کب ڈھونڈنا ہے بتاؤ بھائی کریم آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو نماز پڑھنے کو نماز کے عمل کو آک علیہ السلام نے نہر کے ساتھ تشبیح دی ہے نہر میں نہانے کے ساتھ تشریح دی ہے کریم آک علیہ سات وسلام نے صحابہ سے فرمایا میں میرے غلاموں بتاؤ کسی بندے کوئی بند کسی بندے کے گھر ہو گھر کے باہر اس کے نہر گزر رہی ہے پوری کوئی بندہ روزانہ پانچ بار اس نہر میں نہائے اس کے جسم پر نحل رہے گی شہباد کرتے یار رسول بالکل محل نہیں رہے گی آکل سامنے میں جو بھی میرا غلام اخلاق سے نیت کے ساتھ روزانہ پانچ نمازیں پڑھتا ہے اس کے نام میں مال میں بھی کوئی گنا نہیں رہتا تو تو سامنے نماز کو پانی کے ساتھ تشبیہ دی ہے بتائیں, بتائیں. تو ظاہری بات ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں روحانی بیماریاں تو یہ گناہ جو یہ روحانی بیماری ہیں تو اندر کو پاک کرنے کے ایک, ایک بہت اہم ذریعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ نماز ہے بشک. تو یہ ایسے ایسے ہیرے بہانے ڈھونڈے ہوئے انہوں نے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو ایک بندے کو نماز کا کہا کہتے جی؟ کچھ مولوی کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھے کچھ کہتے ہیں نا باندھے کچھ کہتے ہیں اوپر باندھے کچھ, کچھ کہتے ہیں نیچے باندھے جب یہ سارے متحد ہو جائیں گے تب میں نماز پڑھوں گا بندہ پوچھے جوتی والے ہاش پپی والے کہتے ہیں ہماری جوتی اچھی ہے اسٹیلو والے کہتے ہیں ہماری اچھی ہے باٹے والے کہتے ہیں ہماری اچھی ہے میں نے کہا یہ سارے کمینے جب متحد ہو جائیں تب جوتے کیوں نہیں پہنتا تم ہیں جوتے کھانے کے لیے جوتا بھی پہن لیا نے تو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی جب بات آئی تو پھر پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے کہا جب یہ سارے متفق ہو جائیں تب سیاسی پارٹی میں ت نے جوائن کر لی انہیں بھی ت نے اپنا لیڈر مان لیا امام مان لیا سکول بھی تجھے پسند آ گیا کہ سکول میں بچوں کو پڑھانا ہے باقی ساری کائنات کی باتیں تجھے سمجھ آ گئی ہیں مسئلہ صرف تیرا دین بنا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے دین کا معاملہ تو بند اندھا ہو گیا ایسا بندہ گمراہ اور بے دین ہے کیا ہے وہ ایسا بندہ طبیعت کا یہودی ہے طبیعت کا یہودی ہے یہودی نے بھی یہی کہا تھا کہ جبریل کے ذریعہ جگہ می علیہ السلام واہ ہیں تو ہم مانتے ہیں بغیر نہ ہم نہیں مانتے کیا فرمایا رب تبارک کو نے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے انہیں میں کل منکان ادب جبریلا تو میں حبیب آ فرما دیں من کان عدو اللہ جو بھی بندہ جبریل کا دشمن ہے اسے بتا دیں آپ اسے بیان کر دیں واضح کر دیں فن نزل ہوں اللہ کل بے کب اور فرمایا کہ جبریل امین علیہ ساۃ السلام نے تو قرآن آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ وہ کون سا اپنی مرضی سے آئے ہیں وہ تو سفیر باز ہیں کے سفیر بن کیا ہے جبریل امین اللہ ساۃ السلام اور تم کہتے ہو ہم نہیں مانتے جبریل تو اپنی مرضی سے آئے نہیں جبریل تو وہی وہ کچھ لائے ہیں جو کچھ میں نے بھیجا ہے اور میرے حکم سے آئے ہیں بیجنی اللہ اللہ خود فرما کہ میرے حکم سے آئے ہیں وہ تو پھر ان کے ساتھ دشمنی کا کیا مطلب ہے میرے حبیب کریم علیہ صحت السلام کے ساتھ دشمنی کا کیا مطلب ہے تم کہو کہ جبریل لائے ہیں اللہ تبارک و تعال نے فرمایا کہ یہی کام اگر ہم کے ذمہ لگا دیتے واحد بھی وہی وہ لاتے اور آزاد کا حکم بھی وہی وہ لاتے تو پھر وہی کام تو می کہ اسلام کے ذریعے سے ہونا تھا حکم تو دینے والے ہم ہیں کہ نہیں بے وہ تو رب کے حکم سے ہو رہا ہے رب کے حکم سے ہو رہی ہے. یہاں پہ مزے دار بات دیکھیں ذرا ٹھہر کے بے کا میں کہ وہ آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں جب بھی کو بات ہمارے علم میں آتی نا کان کے ذریعے آتی ہے کسی سے سنتے ہیں نا سنتے ہم کسی سے سننے کے بعد پھر دل میں آتی ہے دل دل اسے پکڑتا ہے جی پھر فام آتا ہے بندے کو سمجھ آتا ہے تو یہ بعد کی بات ہے پھر زبان پر آتا ہے اگر قربان جا کریما کر سید اسلام کی عظمت اور شان پر قرآن سیدھے حضور کے دل پر آ رہا ہے سبحان, سبحان اللہ یہی تو وجہ اللہ تعالیٰ نے سنوکر ہو کے فلاطن اللہ ماشاء اللہ ابھی ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے بھولیں گے نہیں آپ پوری پوری صورت کئی کئی سوائتیں بھی سعید السلام ایک ہی بار پڑھ دیا کرتے تھے ایک ہی بار پڑھتے تھے آ علیہ سید دوبارہ خود خود بخود سارا پڑھ لیتے تھے ایسے ہی ایک لفظ کیا ایک حرف کی کم پیشی کے بغیر کچھ بھی دائیں پہ نہیں ہوتا تھا آج کوئی ہے ایسا بندہ اس طرح کر کے پڑھے اور دعویٰ کر دے کہ مجھے ایسے ہی یاد ہوگا کبھی بھولے نہیں کریمہ کل صاحب السلام سبحان اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شانتا فرمائی ہے پہلے دل پر آتا تھا جی، میں زبان پر پھر کانوں پر آتا تھا, پھر لوگوں کے پاس پہنچا تھا قرآن اللہ یہی وجہ یار کریمہ کلیہ صاحب السلام پر جب واہ نازل ہوتی تھی نا حضور کے صحابہ فرماتے ہیں بخاری میں حدیث پاک ہے کئی بار واہ نازل ہوتی تھی تو آواز گھنٹی کی بجنے کی جیسی ہوتی تھی سلسلت جلس جیسے گھنٹیاں بچتی نا آپس میں وہ والی آواز ہوتی تھی اب بتائیں وہی آواز بھی, بھی, بھی آ رہی ہے, بھی سن رہے ہیں انہیں گھنٹی لگ رہی ہے اور نہیں ہوا آج ایسے پاگل ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن تو اردو میں مل جاتا پڑھ لیں کیوں پڑھ لیں تو قرآن عربی میں تھا اربوں کو سمجھانے کے لیے امام المبی آگے ضرورت ہو اور تجھے پاگل کو سمجھانے کے لیے کسی کی بھی ضرورت نہ ہو اور جہاں ابو بکر اور عمر بیٹھے ہوں جہاں پہ علم کا دروازہ مولا علی بیٹھے ہوں جہاں امت کا سب سے بڑا کاری ہوں بھائی بینک کار بیٹھے ہوں جہاں اتنے بڑے بڑے جلد صحابہ بیٹھے ہوں ان کو سمجھانے کے لیے امام الانبیاء کی ضرورت ہے استاد کی اور یہاں تک پٹا کہ ہم خود ہی سمجھ لیں گے قرآن جی کہتے جی آج تو دماغ مل جاتا ہے یوٹیوب پہ ہر چیز پڑی ہوئی ہے گوگل پہ پڑی ہوئی ہے ہر چیز گوگل زندہ باد جی میں نے کہا یار تیرے ابے کو جو پیٹ میں رسولی ہے اس کا آپریشن گوگل سے کیوں نہیں کرتا گوگل سے آپریشن کی ہر چیز مل جاتی نا جی ویڈیو بنی پڑی وہ ایک ویڈیو نکال ابے کا پیٹ پھاڑ دے گھر میں دو چار مریض سیدھے کر انشاءاللہ شاء طبیعت صاف ہو جائے گی تیری کہ صاف ہوگی یہاں خود تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے یہاں خود جوتا کاٹنے کی ہمت نہیں ہے ان کو جوتا جو باہر بیٹھے ہیں نا موچی ان کو دیکھتے نہیں دیکھتے کیسے ہیں لیکن خود نہیں گٹھتے یعنی کہ ہلکا سا کام خود نہیں کرتے دیکھتے بھی ہیں سارا کچھ ویڈیو مل جاتی ہے طریقہ مل جاتا ہے سو اور آری کہاں سے نہیں ملتی یار لے لیں خود جوتا گانٹے کیوں نہیں گانٹتے لیکن نہیں ہلکا جو ہوا رسول اللہ کا دین ان زلیوں کے نزدیک قدر جو نہ ہوئی رسول اللہ سلام کے دین کی اس لیے جناب ایسی باتیں کرتے ہیں پھر آگے دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا فرمایا آگے تین چیزیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تین چیزیں جہاں بھی ہوں تو بندہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون لایا ہے کون کیا کہہ رہا ہے بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مالک نے بھیجا ہے اور اس میں خوبیاں کیا ہیں تین خوبیاں اللہ تبارک وطالعہ نے یہودیوں کے جواب میں بیان کی تین خوبیاں وہ کیا ہیں جی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مصدق اللہ مہم بنی یددے تو میں تو اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس کتاب ہے قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفیں ہیں قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو داود علیہ السلام پر نازل ہوا قرآن تو اس کی تصدیق کرنے والا جو حضرت 30 سآلہ السلام پر نازل ہوا تو میں یہ قرآن ان کو سچا کہنے والا ہے اب قرآن کو جھوٹا کہنا اپنی کتابوں کو جھوٹا کہنا اب قرآن کا انکار اپنی کتابوں کا انکار ہے اب رسول اللہ علیہ السلام کا انکار جو ہے اپنے نبی موسیٰ اور عیسا کا انکار ہے حضرت کہ جب قرآن پاک نازل ہوا نا یہودی قرآن کے کچھ آیتیں لکھ کر لے گئے اور یہ جا کر کچھ مقام لے گئے اور جا کر اپنی تو کھولی اور ساتھ یہ قرآن کھولا جو لکھے ہوئے تھے ادھر پڑھتے ادھر دیکھتے کہتے جب انہوں نے دیکھا نا قرآن بالکل وہی کہتا ہے جو کہتی انہوں نے ہی چھوڑ دی, دی کو دیا دی اس لیے چھوڑ دیا کہ قرآن وہی بات کر رہا جو تورات کی ہے یعنی دشمنی ایسی ہوتی ہے یعنی دشمنی میں بندہ آ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنوں کا انکار کر بیٹھے سے لڑتے لڑتے تو انکار کر بیٹھے <تصالح> رسول اللہ علیہ السلام کے دشمن بنتے بنتے جبریل امین کے دشمن بن گئے حضرت موسی علیہ السلام کے دشمن بن گئے اچھا جب انہوں نے یہ کہا نا ایک یہودی تھا ان کا مالک بن سیف کے سامنے آیا تو وہ جو کہ جی ہمارے دشمن ہیں جبریل اس لیے ہم نہیں مانتے حضرت سعید اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اس سے آکل کی موجودگی میں میں یار یہ بتا کہ یہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں اور می دونوں کی رب کے ہاں کیا عزت ہے کیا مقام ہے ان کا, انہوں کا واہ واہ رب کے ہاں بڑے قریبی ہیں دونوں. رب کے بڑے قریبی ہیں ماں کیسے؟ انہوں نے کہا ایک رب کی ایک جانب ہوتا ہے دوسرے دوسری جانب ہوتا ہے یہ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق کہا ہماری طرف جو ہے نا ہمارے نزدیک رب تعالی کی کوئی جانب نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک رب تعالی کی ایک جانب ہوتا ہے دوسرے دوسری جانب ہوتا ہے تو فرمایا یہ بتا کہ رب کے ہاں موجود ہو کے دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں اب وہ چپ اس کے بعد جواب آئی نہیں ما بے شرم انسان تجھے یہی سے سمجھ لینا چاہیے جو رب تبارک وہ تعالیٰ کے اتنے قریبی ہیں اور دونوں رب تالا کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو میں اس تیری اس بات نے تیری اس بات کو جھوٹا کر دیا تیرے اس قول نے تیرے پچھلے قول کو جھوٹا کر دیا اور تجھے زریل کر دیا ہے تو سچ نہیں کہہ رہا جبریل سے دشمنی کیوں بھائی وہ جو حکام لاتے تھے کس کا لاتے تھے رب کا یہ تو رب سے حکم دشمی ہوئی یہ دیکھیں جی تین باتیں رب تبارک کو ان کے جواب میں فرمائی دوسری بات فرمائی کہ واہدا بھائی یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے یہ راہ دکھاتا ہے جنت کا اور جنت وہ ہے جہاں پہ مولا تعالیٰ کا دیدار ملنا ہے رفت بارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا بتاؤ ایسی کتاب سے بھی دشمنی جو کتاب تمہیں مولا کا راہ دکھایا ایسی کتاب کو بھی دشمن بن گئے ہو تم جو تمہیں رفتبارک و تعالیٰ تک لے کے جا رہی ہے اور آگے فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وہ بشرا اور یہ خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے یہ جنت کی خوشخبری دیتی ہے مولا تعالیٰ کے دیدار کی خوشخبری دیتی ہے تو فرمایا کہ وہ کتاب جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والی ہو وہ کتاب جو راہ حق دکھانے والی ہو وہ کتاب جو آر ایمان کے لیے خوشخبری کا باعث ہو میں اس کے ساتھ دشمنی تمہاری یہ سمجھ سے بلاتا رہے کیسے پاگل ہو تم کیسے احمد ہو تم بتائیں بھائی کیسا جواب دیے رب تمہارے کو بتا رہے ہوں آگے دیکھیں جی اللہ تبارک اللہ تبارک ارشا فرمائے کلیہ بیان کیا یہ عقیدہ جی اسلام کا یہ سائے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے, ارشاہ جی کا اللہ تعالیٰ نے ارشاہ من کان ادب اب بات ہو رہی تھی جب کے ساتھ دشمنی کی تو رب تبارک و نے کیا فرمایا رب تال نے بات کہاں سے شروع کی من تانا دو واللہ جو رب کا, رب کا دشمن ہو کس کا دشمن ہو رب کا دشمن ہو وہ ملائکا اور اس کے ملائکا کا دشمن ہو وہ اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو اور وہ اور جمیل کا دشمن ہو وہ می اور می کائل کا دشمن ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُبٌ سارے نشین اللہ نشینا ان کافروں کا دشمن ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے بتائیں بھائی اللہ تبارکو تال نے فرمایا کہ جبریل کے ساتھ دشمنی مجھ سے دشمنی ہے می سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے میرے نبیوں سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے رسولوں سے دشمنی مجھ سے دشمنی ہے اب بتائیں جی جب عام رسولوں سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے تو امام المبیا سے دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بندوں کا دو بندوں سے اللہ تعالیٰ نے خود اللہ جنگ کیا ہے دو بندوں سے ایک قرآن میں آیا ہے اور ایک حدیث میں اور حدیث بھی قد ہے قرآن میں جو آیا ہے اللہ تبارک فرمایا سے نے جنگ, ت... جنگ, جنگ, <سؤال> جنگ ہے یہ قرآن میں آیا اور دوسرا حدیث بخارشی میں ہے سامن میرا اللہ فرماتا ہے من علی میں <سؤال> جو بندہ میرے بلی سے دشمنی رکھے گئے نا میں خود اعلان جنگ دیتا ہوں <سؤال> <سؤال> بتائیں اور بندہ اس کی سب سے قیمتی شہر چھینتا ہے نا ممم. دشمن سامنے کڑا ہو اس کے پاس سونا بھی ہو اور اس کے پاس پانچ کلو ساگ کی کچھ بھی ہو تو بتائیں لڑائی والا اس کے سونا چھینے کا یا اسے ساک چھینے کا بندہ آلو لے کے جا رہا ہو باہر پانچ کلو اور اس کے پاس موبائل بھی ہو آئی فون ہوگا کیا چھینے گا آئی فون چھینے گا لڑائی ہو جس کے ساتھ کیا چھینے گا تو بھائی جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے نا بندہ اپنے دشمن کی سب سے قیمتی شہ لیتا ہے یہاں رب اعلان جنگ کر رہا ہے کس کے ساتھ سود خور کے ساتھ اور گستاخ کے ساتھ دشمن کے ساتھ رب اعلان جنگ کر رہا ہے تو بتا یار رب جس کے ساتھ جنگ کرے گا تو اس کی سب سے قیمتی شہ لے گا نا تو کسی بھی بندے کے پاس سب سے قیمتی شاید اس کا ایمان ہے مومن ہو دشمنی کرے مومن نہیں رہتا مم. مم. مم. کافر ہو تو رب ایمان لانے نہیں دیتا اسے بڑی سزا ہے اتنی بڑی سزا اتنی بڑی ہے اہل حدیث کا ایک عالم ہے مول عبد الج داؤد غزن نام تھا اس کا تو اس وہ کیونکہ یہ اہل حدیث ہوتا ہے نا ان میں کئی سارے ایسے بگ دماغ ہوتے ہیں بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ اس معاملے میں یہ نہیں کلی طور پر میں کہہ رہا ہوں اس معاملے میں یعنی کہ آئمہ کی بڑی گستاخی کرتے ہیں موری داؤد حدیث کا بہت بڑا عالم یہ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں تو ایک ان کا شگیر تھا ایک لڑکا وہ بیٹھا ہوا کہنے لگا جی ابو حنیفہ سے تو میں بڑا عالم ہوں امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم میں ہوں کیوں جی کہا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سترہ حدیث آتی تھی مجھے ان سے زیادہ آتی ہیں اتنی بات سننے جب مولوی داود غزنوی حدیث عالم نے تو انہوں نے کہا کہ اس نلائے کو نکال دو کیسے نکالنا تو ساتھ ہی اس نے کہا اس نے کہا, اس نے کہا امام ابو حنیفا رب کے ولی ہیں اور جو بندہ ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کر دیتا ہے تو میں اس نے اللہ تعالیٰ کے ولی کی, کی ہے گستاخی مجھے اب اس کے بارے میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بندہ کہیں کافری نہ ہو جائے کہتے کہ کچھ ہی دن گزرے تھے وہ بندہ مرزا ہی ہو گیا قادیانی ہو گیا تو اس لیے یہ جو لوگ آج دھڑ دھڑ مرزا ہو رہے ہیں ملحد ہو رہے ہیں بے دین ہو رہے ہیں اس کا خاص سبب, سبب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھونکتے ہیں بلیوں کے بارے میں بکواس کرتے ہیں تو پھر رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایمان کی لی دولت ہی لے لیتا ہے اناف قرار... کا جو موقف ہے نا وہ مغرب ہو جائے تھوڑا سا یقین ہو جائے کہ اب مغرب واقعی ہو گئی ہے اس وقت روزہ کھولا جائے روزہ اس وقت افطار کیا جائے تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے یہ نہیں کہ تارے نکل پڑے ہیں تو بیٹھے رہے جیسے کالے کرتے ہیں وہ نہیں تھوڑا سا جیسے کرتے ہیں عام طور پر اس سے تھوڑا تاخیر کے ساتھ ہمارے بزرگ گزرے مولانا تعاون بندیالی بہت بڑے عالم تھے ایک واسطے سے میں ان کا شگیر دوں ایک واسطے سے بہت بڑے عالم تھے وہ ایسے سمجھے کہ وہ پیر علی شاہ رحمہ اللہ کے مدرسے کے میں استاد رہے ٹھیک ہے نا جی ان کے مدرسے میں تو وہ مول رہتا ہوں مندیالی اللہ وہاں ہوتے تھے گورڈا شریف تو آپ روزہ تھوڑا دیر سے کھولتے تھے ایک مولوی آیا وہ افطار کا وقت تھا نماز کا ٹائم تھا تو اس نے انہیں کہا کہ روزہ تو نہیں کھولتا انہوں نے کہا کہ امام وہ حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں کھولیں میں اس کا انتظار کر رہا ہوں تو اس نے کہا ابو حنیفہ بڑے ہیں یا پیر میرے لیشا بڑے ہیں امام بونیفا پڑے ہیں یا پھر میرے لیے شاہ پڑے ہیں تو انہوں نے کہا دیکھو بات سنو میں نے کلمہ پڑا رسول اللہ کا مکل دوں میں امام بُنیفا کا میں مکل پیر میرے لیے شاہ کا نہیں ہوں جو کچھ پیر میرے لیے شاہ کہ میں وہ مان جاؤں نا, نا, نا بات اب وہ حنیفہ کی مانوں گا میں جو ہے وہ, دائیں ہو جائے تو وہ کہیں کہ میں مانتا رسول اللہ اور اپنے امام کی مانتا ہوں. تو کیا کیا انہوں نے اب اس مولوی نے جب سنا نا آپ سے تو اس نے آپ کو نہ تھپڑ مار دیا تھپڑ مار دیا آپ کو آپ چونکہ ادب کرتے تھے اپنے پیر خانے کا خاموشی سے بیٹھ گئے میں میرے پیر خانے کے مولوی میں کیا کہوں جب یہ بات پہنچی اللہ کے بیٹے کو حضرت بابو جی سرکار رحمہ اللہ حضرت غلام محی الدین کو جب یہ بات پہنچی تو آپ جو ہے نا انتہائی جلال میں آئے آپ نے آ کے اسے تھپڑ مارا پہلے پھر ایک اور مارا پھر ایک اور مارا فرمایا کہ پہلا تھپڑ تو ہے تو نے مولیات محمد کو تھپڑ مارا دوسرا فرمایا کہ تو نے گستاخی کی ہے حضرت امامو حنیفہ کی نے امام و نیفا رہا ہے مردی اللہ تعالیٰ سے بڑا کہا پیر میرے لیے شاہ کو اور تیسرا تھپڑ مارا ہے تجھے اس لیے کہ ت نے پیر میرے لیے شاہ کی بھی گستاخی کی ہے کیوں پیر میرے لیے شاہ رہا ہے زندگی ساری امام ونیفا کے بھی چاد باندھے کھڑ رہے ہیں اور تین پیر میرے لیے شاہ رہا میں اللہ کو آگے بڑھا رہا امام و کے بتائیں بھائی تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے ساتھ دشمنی رکھتا ندی اس کا حال بہت برا ہوتا ہے جو بندہ ولی کے ساتھ دشمنی رکھے اس کا حال برا ہوتا ہے جو محبوب علیہ السلام کے صحابی کے ساتھ دشمنی رکھے صحابہ کا ہو دل میں اس کی حسد بھرا ہوا ہو کی نہ بھرا ہوا ہو ایسے فن خان بنا پھر تو میں تو معاویہ کو نہ مانوں کہ تو, تو ہے کون تری اوقات کیا ہے تو نہ مانے بھائی جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیاستہ میں حدیثے پاک ہے آکل سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ مہدیہ مولا میرے معاویہ کو ہدایت پر بھی رکھ اور اسے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی بنا دے یہ حضور نے دعا کی ہے آج یہ دعا پکڑ کے اکل سات الحم نے دعا کی ہے میرے لیے میں بخشا جاؤں گا تو گناہوں پہ دلیر ہو گیا ہے تو وہ تو حضور کے سیابی ہیں ان کے بارے میں تجھے اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ وہ اکل سات الحم نے جو دعا کی ہے وہ دعا بھی قبول ہے ان کے ہاتھ میں جو حضور نے دعا کی وہ بھی قبول ہے وہ کہتا ہے جو فلانا معاملہ ہوا یہ ہوا میں نے کہا تجھے کس نے قاضی مقرر کیا تجھے کس نے قاضی مقرر کیا ان کے فیصلے شروع کر دے آج تک تو نے جو فرون نے معاملات کیے ان کے بھی فیصلے کیے جی آج تک فیصلے کیے انہوں نے لگائی ج... عدالت کے کو سامنے اپنے تیرے دور معاملات سلجھتے نہیں اے تیرے قاضیوں سے فیصلے نہیں ہوتے ایک ہی بندے کو جب عدالت نکارہ قرار دے رہی ہو جیل ڈال دے وہی مجرم باہر نکل کے دو چار مہینے بعد پھر وزیراعظم بن جائے میں کہا تو پھر اپنا نظام درست کر سیاح کی بات بات میں کرنا اپنی اوقات یہ ہے، اے؟ اے؟ ہے بندے سے اپنا حصہ تو ہے نہ جائے پلیدگی کا اور دوسروں کے باتیں, باتیں کرتا رہے بندہ رب تبارک جی یہاں پہ ایک بہت بڑی اہم بات اور وہ نکتہ ہے وہ ذرا زین مشین فرما لیں رب کا دشمن ملائکا کا دشمن رسولوں کا دشمن جبیل کا دشمن می کا دشمن اب دیکھیں جی دی دو باتیں پہلی بات یہ ہے جبریل اور میکل کا ذکر علیحدہ سے کیوں کیا حالانکہ ملائکا میں بھی دونوں آ گئے ملائکا میں بھی ذکر آیا تو یہ رسول میں ہے رسول میں بھی ذکر آ گیا علیحدہ سے ذکر کیوں کیا علیحدہ سے ذکر جو ہے ان کی عظمت اور شان کے پیش نظر کیا اور وہ دشمن تو بن رہے تھے جبریل کے میکائیل کا ذکر کیوں کیا رب تعالیٰ نے یہاں وہ تو کہہ رہتے ہیں میں جبرین سے دشمنی ہوں می کے ذکر کیوں کیا رب رفت نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ جبریل سے دشمنی ہو می سے یاری ہو کیوں ان کا دشمن ان کا دشمن ہے کیونکہ وہ آپس میں یار لگتے ہیں وہ آپس میں دوست ہیں یہ نہیں کہ ایک دشمن بن کے دوسرے کے ساتھ یاری پالی جائے میں یہ نہیں ہو سکتا یہاں دوسری نقطۂ والی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ میں ادب للکافرین کافرین اللہ کافروں کا دشمن ہے کیا مطلب رب کا دشمن بھی کافر رب کا دشمن بھی کافر ملائکا کا دشمن بھی رسولوں کا دشمن بھی جبریل کا دشمن بھی اور می کا دشمن بھی سارے کافر یہ رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے واضح حکم ہے بھائی آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انہیں جواب دیا یہ بھی ان کا یہودی عالم تھا مالک بن صاحب زریل یہ آکے آکھل سامو کہنے لگا دی یہ جو آپ, آپ تو ایسی کوئی بات نہیں لائے جو ہمیں متصر کر سکے ہم بھی کہیں یارو یہ بہت بڑی بات لائے ہیں آپ تو ہم مان جائیں ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں آپ کے پاس تو ہم مانیں کیسے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاہ فرمایا وَالَا قَدْ عَنْزَلْنَا عَيْرِكَ آيَاتٍ بَيِّ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حبیب آپ کی طرف بہت ساری روشن آیتیں روشن دلائل نازل کیے ہیں میں کہی یہ آپ کے موجزات جو ظاہر ہو رہے ہیں پانی پر پتھر تیر رہے ہیں پتھروں سے پانی بہ رہا ہے پتھر آپ کے ساتھ سلام کر رہے ہیں پتھر جو ہے وہ کلمہ پڑ رہے گا کلام کر رہے معذور اٹھ کے چل پھر رہے ہیں بے موسم میں کھجوروں کو پھل لگ رہے ہیں بغیر گٹھلی کے کھجورے اگ رہی ہیں حبیب یہ کچھ نہیں دکھائی دیتا محبوب علیہ صاحب السلام کے ایک امت کے بہت بڑے عالم میں نے تفصیل نموز صحابہ میں امام ابو رحمہ اللہ رحم فرماتے ہیں کہ اس امت میں اللہ تبارک وطہ اس امت کو قرآن نہ بھی دیتے نا آک علیہ صاحب السلام کے صحابہ ہی بطور کے کافی تھے حضور کا معیزہ کہتے ہیں حضور سے اور معیزہ ظاہر نہ بھی ہوتا ماتے حضور کا ایک ہی موجزہ کہ حضور کے صحابہ یہی کافی تھے اندازہ لگا حضور حضور کے کا ایک اللہ تعالیٰ نے ہم نے آتے نازل کی بہت ساری روشن دلائل نازل کیے کیا فرمایا یہ ونڈ فرما دی آج جو بھی بندہ دل دین کے بارے میں بات کر رہا ہو رفتع کے دین کے بارے میں شریعت کے بارے میں قرآن کے بارے میں رسول اللہ کے بارے میں آپ اس کو پیچھے سے کنگھال کے دیکھنا پیچھے سے کمینہ ضرور ہوگا فاسق فاجر گناہ کی محبت اس کے دل میں ہوگی گناہ کو پسند کرنے والا ہوگا محمد گناہ گار ضرور ہوتا ہے لیکن گناہ کار کے شرمندہ بھی ہوتا ہے چاہے قرآن کا گناہ کا آدی کیوں نہ ہو پھر بھی اکیلے بیٹھے گا تو شرمائے گا اکیلے بیٹھے گا اس میں ندامت ضرور تاری ہوگی یہ میں کیا کر رہا ہوں لیکن جو بندہ بے دین ہو جائے ایمان چلا جائے وہ گنا کر کے فخر کرتا ہے گناہ کر کے کیا کرتا ہے فخر کرتا ہے آج اتنے بھی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں گناہ کر کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بے حیائی کرتے ہیں ساتھ ویڈیو بناتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا وہ تعالی کے دشمن بن چکے ہیں غدار بن چکے ہیں وہ ایمان جا چکا ہے ان میں سے ایمان رخصت ہو چکا ہے رفتبارے کو اتارنے کیا رشاء اللہ دیکھیں جی ہے مبارکہ بند کر رہی ہے قرآن کا محبوب السلام کے حضور کی حدیث کا دین کا شنیت کا کسی ہر ایک حکم کا انکار کرنے والا بندہ فاسق ہے میں انکار وہی کرتا ہے کفر وہی کرتا جو فاسق ہو کیا ہو فاسق ہو یعنی فشق جو ہے وہ انہیں حرام تک لے جاتا ہے کفر تک لے جاتا ہے یہی وجہ بیان کی نے کہ اپنی روٹی حضار رکھو حلال جو ہے حرام تک لے جاتی ہے حرام پھر کفر تک لے جاتا ہے حرام کیا گان لے جاتی ہے کفر تک مفرط. اور مفرط. حلال روٹی کھاؤ تم میں ورنہ روٹی حرام جو ہے بندے کو حرام کاموں تک لے جائے گی اور حرام کام بندے کو کفر تک لے جائیں گے یعنی بندہ گنا کرتا کرتا پھر گناہ کو اچھا سمجھنے لگے گا گنا کر کے ندامت آئے بندہ مومن ہے گناہ کر کے شرمندہ ہو بندہ مومن ہے گنا کو اچھا سمجھے نا یعنی فرمائی بڑی اچھی شہ ہے وہ بندہ کافر ہے وہ کیا ہے, ہے مبارک نے واضح کر دیا میں قرآن کریم جو ہے نا اس کی آیات اس کی آیتوں کا انکار جو ہے وہ بدکار ہی کر سکتا ہے قرآن سے بندہ ہی کر سکتا ہے آگے دیکھیں جی رب بارک وطار نے ارشا فرمایا عَهَدُ عَهَدًا مِّنْهُمْ انہیں کہا گیا یہودیوں کو یہ تمہارا آدھ تھا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کہ تم نے امام الانبیاء کو ماننا ہے پھر تم نے کیا کیا انہوں نے آگے سے پتا کیا کہا انہوں نے کہا کوئی یاد نہیں تھا ہمارا وہ آدھ کا انکار کر گئے یعنی وہ آہد جو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیا تھا اولاد آدم سے سب سے ایک ایک سے پھر لیا گیا ہر نبی نے اپنی قوم سے لیا ہر نبی نے اپنی امت سے لیا انہوں نے انکار کر دیا یہودی نے کہا کوئی نہیں ہے ہم نہیں مانتے کسی کو ہے <سلام> ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بلما رسول من عند اور جب ان کے پاس رسول اللہ کے پاس ہے تشریف لائے یعنی امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول مصدق الم ان کی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے یعنی ترات, ترات کی تصدیق کرتے ہیں تو بعد ناباضا فریقین کتاب کتاب اللہ <تصفيق> تو ان میں سے ایک گروہ نے رب کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے <تصفيق> رب کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا <تصفيق> پیٹ کے پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہے <تصفيق> جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز بندے کے سامنے پڑی ہو دکھائی دے رہی ہے کوئی چیز پیچھے پڑی ہو تو بندہ بھول ہی جاتا ہے نا اسے <تصفيق> رب تعالی نے فرمایا کہ وہ ایسے کر کے انہوں نے تو کتاب کو بھلا دیا ہے پیٹھ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے کمر کی بھی تھی محبوب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ والی پیٹھ نہیں کی تھی کتاب کو اس اس کا تو بہت کرتے تھے اور کتاب کو بڑے قیمتی سونے اور ہیرے کے جو ان کا غلاف چڑھا رکھا تھا کتاب کو ایسا ادب کرتے تھے لیکن مانتے ایک بھی نہیں تھے مانتے ایک بھی نہیں تھے ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے قرآن کو پیٹھ نہیں کرنی قرآن نے کہا سود نہ کھاؤ وہ ذرا بھاری پڑتا ہے قرآن نے کہا رسول اللہ کی اطاعت کرو وہ بھاری پڑتی ہے یعنی قرآن کی ماننی ایک نہیں ادب پورا ہے. کوئی بندہ یار باپ کے ہاتھ تو لیکن کی بات ایک بھی نہ مانے کا ادب کیا ہاتھ باندھ کے پیٹھ نہیں کرنی جی ابے کے سامنے سگریٹ نہیں پینا لیکن ابے کی بات بھی کوئی نہیں ماننی یہ کون سا ادب ہے لڑکا تھا پڑھنے گیا اسکول کالج پڑھایا یونیورسٹی پڑھایا وہاں کسی ایسے بندے کے پاس بیٹھ کے اس نے قرآن حدیث بھی پڑھ لیا جو خود بے استاد تھا تو یہ بھی اس نے اسے بھی اسی طرح پڑھایا پڑھ کے آ گیا گھر, گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹا تو چلا گیا تھا اتنے عرصے بعد آیا دیکھ میرا دوپٹہ پھٹ گیا اس نے سب سے پہلے قرآن کھولا پورا قرآن پڑھ دیا پھر بخاری کھولی مسلم کھولی ترم کھولی ابن ماجر نسائی کھولی ساری کتابیں پڑھ دی کئی دن لگا کے لگا سارا جہان قربان مگر میں نے قرآن بھی پڑھا ہے حدیث بخاری مسلم تری مزر ماجہ نسائی پڑھی ہے کسی ایک روایت میں کسی ایک آیت میں بھی یہ مجھے نہیں ملا کہ ماں دوپٹہ مانگے تو لے کے دو بتائیں بھائی تو ماں نے کہا کچھ عرصے بعد پھر ماں کو پیاس لگ گئی ماں نے کہا بیٹا پانی دو اس نے پھر ساری کتابیں کھولنی شروع کر دی ماں کی بات ماننے کا تو حکم ہے لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ماں کو پانی بھی پلاؤ تو بتائیں جی ادب تو سارا اپنی جگہ ہے لیکن بات مان رہا ہے ماں کی تو ادب کیا اس نے تو ہمارے ہاں ہند میں نا خاص طور پہ ہند اور پاکستان میں پیٹھ نہیں کرنی بات مانو نہ مانو یہ کون سا ادب ہے بھائی قرآن کی ایک نہیں ماننی پیٹھ نہیں کرنی بس تو بھائی قرآن کا سب سے بڑا ادب آ اس آداب میں علماء نے شمار کیا ہے ہمارے علماء جو بیان کرتے ہیں کہ پیٹھ نہیں کرنی اگر ضروری ہو اور مجبوری ہو تو گناہ والی بات بھی نہیں ہے یہ بھی ذہن میں رہے گناہ والی بات بھی نہیں ہے اصل پیٹھ قرآن کو یہ ہے کہ بندہ قرآن کی نہ مانے آج پورے پاکستان کے پوری دنیا کے اندر قرآن کی ایک نہیں مانی جا رہی ایک حکم قرآن کا نافے نہیں ہے یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا یہ اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں یہ حاکم کا کام ہے کہ حاکم نماز قائم کروائے ہم تو پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے وہ اس کا مطلب رب کا حکم نافے نہیں ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں اب تمہارے کو بتانا کہ حکم مان کے رب سے ڈر کے پڑھ رہے ہیں اس سے امید رکھ کے پڑھ رہے ہیں تو وہ جو نہیں پڑھ رہے ان کو پڑھانے کا حکم ہے روزہ نہیں رکھ رہے ان کو رکھوانے کا حکم ہے بعض علماء نے وہ بندہ جو بغیر ازرے شری کے لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا دکھائی دے اسے قتل کرنے کا حکم آج نافرمانی برداشت نہیں کرتے ایے ایے نی؟ ایے نی؟ لیکن رب رسول کی سرے عام ہو رہی تو بتائیں یار جو بندہ رب کے کسی حکم کو نہ مانے لیکن قرآن پاک کا ادب پھر ایسا کرے پیٹھ نہ ہونے دے تو بتائیں وہ قرآن کو مان رہا ہے نہیں مانا قرآن کو قرآن کا ایک حکم نے مانا تو پیٹھ کرنے سے مراد اس کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے جو چھوڑ چکے ہیں ہم اس کے احکامات کو چھوڑنا ہے جو چھوڑ چکے ہیں ہم مسئلہ بھائی ایسے بندوں کو تقوی جاگ جاتے ہیں دیکھیں جی وہ فلانا پیٹھ کر کے بیٹھا ہے یہاں کہیں گے کہ جی بیٹھ جائیں آپ کچھ نہیں ہوتا نہیں نہیں نہیں صاحب یہ ایک جگہ یہ مولوی صاحب قرآن پاک تراوی میں سنا رہے تھے اتنی سپیڈ میں رفتار میں پڑھے توبہ توبہ الٹا ہی پڑی جائے میں نے اسے کہا حضور مہربانی کریں آپ پندرہ پارے سنا دیں مات مات اتنا تیز نہ پڑھیں کہتا جی پھر بندے کیا کہیں گے میں نے کہا کہیں کیا پتا آپ سنا دو پترا پھر گناہ نہیں ہوگا میں نے کہا الٹا پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا آدھا پڑھ جتنا پڑھ سہی پڑھ میں گناہ نہیں ہوگا صحیح پڑھ یار گناہ نہیں ہوگا لیکن تو لگا رہا ہے لوگوں کو اتنی اسپیڈ میں رفتار میں پڑھ کے اس کے علاوہ کوئی پتا نہیں چلتا پچھڑوں کو کیا پڑھ رہا ہے وہ جیسے مرغی انڈا دے رہی ہو پتہ چلے وہ رزلٹ آ گیا ہے وہ نے کیا کہا وہ نہیں پتہ چلتا ہے نہیں لوگ بھی کئی بدتمیز ہوتے ہیں میں چھوٹا تھا ابھی یعنی کہ میری گاڑی بھی نہیں اگی ہوئی تھی بڑا تھا میں یعنی کہ تراویہ سناتا تھا میں ایک ڈاکٹر تھا ہمارے علاقے میں چنگا بڑا سمجھدار اپنے آپ کو موت بر کہتا تھا وہ اتنا تکوے والا تھا کہ سرکاری ہسپتال کی دوائیاں بھی وہاں سے لے کے یہاں بھیج دیتا تھا یہ بھی کوئی کوئی کرتے ہیں جی تو وہ میں جیسے سلام پھیروں سے اشارہ کرے دبا کے میں کہ ٹکر مار دوں اور کیا کروں بتا بھائی ایسا الگ کا پٹھا ہے جیسے سلام پھیروں بڑا زلیل میں اب اس طرف بیٹھا ہوتا تھا نا میں سلام پھیرتا اس طرف اب اس کا کام بنتا ہے ادھر سلام پھیرے تو منہ اس کا پڑے جائے گا لیکن یہ وہ میرے طرح دیکھ رہا ہوتا تھا اس طرح کر کے پھر سلام پھیرتا تھا میں نے کہا تیری بھی کوئی نماز ہے یار اتنا بڑا کمین ہے تو وہ اشارہ کرتا مانڈ کے ذرا اور زور لا اس کا ہاتھ یہ ربطبارے کو بتانا کہ احکامات کے ساتھ غداری ہے بھائی ہاں اس نہ ہی پڑھو تو اچھا ہے جلدی جلدی پڑھ کے ایک سنت پر عمل کرتے کرتے حرام کے مرتکے بو جاتا ہوں رب تبارک رفتبار نے ارشا فرمایا جی دیکھیں میں کتاب اللہ وراز رحم یہودیوں نے کتاب کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھ ڈال دیا انہوں نے یہاں پہ قرآن کا ادب اتنا ہے کہ پیٹ نہیں کرتے قرآن کا ادب اتنا والد رب کے مارگا میں قرآن محضور مولا میری قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا یہ حضور کھڑے ہوئے گی میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا کیا جواب ہوگا پھر ہم وہاں یہ کہہ سکیں گے مولا ہم تو ہم نے پیٹ تو کبھی نہیں کی تھی ہم تو کبھی جناب قرآن نیچے رکھا تھا ہم کبھی کرسی پہ نہیں بیٹھے یہ کرسی والا مسئلہ بھی سن رہے بعض لوگ بیچارے مجبوری میں بیٹھتے ہیں کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے نیچے کوئی بندہ نیچے قرآن پڑھ رہا ہو تو ایسے پڑ جائیں گے گلے مسک ایسے گلے پڑ جائیں گے یہ کیا کیا آپ نے گستاخی کر دی بھائی نہیں قرآن کے اوپر تو نہیں بیٹھا میرے بارے میں اب بتائیں یار آپ رات دن مجھے دیکھتے ہیں ہم رات دن لوگ بیدموں کو لڑتے نہیں لڑتے <سؤال> <سؤال> بابا جی کا عرس تھا تو کسی بندے نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ میں جوتوں سمیت تفسیر پر پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوں <سؤال> <سؤال> بتائیں <سؤال> ایک بندہ ہے بڑا بے شرم ہے وہ میری تفسیریں پڑھتا ہے کتابیں پڑھتا ہے وہ مجھے فون پہ کہہ رہا ہے کہتا ہے مفتی صاحب ایسا واقعہ میں نے کہا یار تیرے بارے میں مجھے کوئی کہے نا میں نہیں مانوں گا اسے جھوٹا کہوں گا کیونکہ مجھے پتا تو مومن ہے مسلمان ہے تو تو بڑا بے شرم ہے تو میرے بارے میں مان گیا ہے کہتے ہیں وہ بندے تھے وہ کہتے تھے ہم ان کے پاس گئے ہیں، ہم نے انہیں کہا یہ تفسیر ہے قرآن کی آپ اس کے اوپر پاؤں نہ رکھیں جوتا نہ رکھیں تو مفتی صاحب کہنے لگے کہ میں نے لکھی ہے نا رکھ لوں تو کیا مسئلہ ہے بطا بطا بطا بتا. بطا بطا اتنا بھی بندہ خدا رسول کے خوف سے آری ہوتا ہے نہ خدا کا خوف ہے نہ رسول اللہ علیہ السلام کی شرم ہے ایک مومن بندے پر اتنا بڑا الزام لگا دینا یہیں پہ یہ قرآن پہ اگر رکھا ہوا ہے اس طرح رمان شیو کی بات ہے قرآن پاک رکھا تو ہے آپ اوپر لگے میں نے کہا ہم نے پاؤں اٹھا لیے بےدبی ہے میں نے کہا ہم گستاخ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ آپ کسی ہو؟ اور کو جا سمجھائیں میں، میں اس کی بات نہیں سنی میں چلا گیا اب ہمارے بچے ایسے بے وقوف ہیں وہ کہتے ہیں یار کو بات ضرور جیس نے ہمارے استاد کو پکڑ لیا ہے بیس پچیس بچے اس کے پاس ہی کھڑے ہوئے اس کی بکواس سن رہے ہیں آدھی میں نے کہا چھڑ دو بات کریں تو بندہ نہیں ہے آپ اوپر کھڑے ہیں نا ایسے آمک لوگ پاگل لوگ ہیں انہیں یہ سمجھ آتی کہ پوری دنیا جہان میں سارے کچھ ساگ رہتے ہیں ایک تو بڑا ادب رہ گیا یہی لوگ کہتے ہیں پیٹ ہو رہی ہے قرآن کو پیٹ ہو رہی ہے میں نے اس سے پوچھے ہاں بھی بتا قرآن کریم میں جو حکام آتی ہے کتنے مانتا ہے تو وہ تو ایک نہیں مانتا تو پھر اس سطح کو کوئی فائدہ نہیں یہ بھی ذن میں رہے اللہ تبارک کو بتا رہے ارشا فرمایا جی دیکھیں فرمایا کہ کتاب اللہ وراز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو کتاب کو پیٹ پیچھے پھینک دیا اب ان کی حالت یہ ہوئی گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں یعنی کہ کوئی چیز بندے کے پیچھے پڑی ہو تو بندہ بھول جاتی ہے نا بندے کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا کوئی چیز پڑی ہے کوئی نہیں جانتا کیا پڑھا ہے پیچھے تو اسی طرح کر کے رف تالا نے فرمایا انہوں نے رفتالا کی کتاب کو پیٹ پیچھے ڈال دیا ہے اب ایسے ہو گئے کوئی گویا کہ یہ جانتے نہیں ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ کتاب کو یعنی کہ نہیں جانتے اسے یعنی کہ ایسا پیچھے پہنگا ایسے پیچھے پہن گئے ایسے لگتے جیسے جانتے نہیں ہیں دوسرا مطلب اس کا اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روح گردانی کرتا رہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے علم بھی چھین لیتا ہے پھر علم ہی چھین لیتا ہے آخر سام کا فرمان ہے میں جب تم اللہ تعالیٰ تمہیں علم دے اس علم پر عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ بھی علم دے گا جس کا تمہیں پتہ نہیں ہوگا سر شیطان ہاں اقا سامنے فرمایا یہ سیاست میں حدیث پاک موجود ہے کریم اقا علیہ سامنے میں جو بندہ صبح صبح مسجد جائے نا ایک باب علم کا سیکھ کر आए एक باب علم کا سیکھ کر आए میں اس کے لیے ہزار نفل پڑھنے سے بھی بہتر ہے یہ ورد بذائف ہیں نفل شروع کر کے کھڑے ہو جاتے بندے نا نا سب اس سے بہتر یہ سیکھنا یہ میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اقا علیہ اس سے بہتر یہ سیکھنا ہے توجہ کے ساتھ اسے سنا جائے اسے سیکھا جائے یہ ہزاروں رکض نفل پڑھنے سے بہتر ہے امام مالک رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آگیا جی سوت ہوتے تو آپ نے جو مسئلہ بیان کیا وہ کیا تھا آپ نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان کو ایک دین کا مسئلہ دین کا ایک مسئلہ سکھاتا ہے فرمایا کہ پوری دنیا جہان جو ہے سب کو سونے کا بنا دیا جائے اسے بانٹنے والا بندہ، اسے جو سواب ملے گا نا اسے سواب اس سے زیادہ کتنے مسائل سیکھ رہے ہیں بتائیں بج... بی... کتنا بڑا اجر اکٹھا کر رہے ہیں آپ مانا مانا بہت بطلع بطلع بڑا اجر اکٹھا کر رہے ہیں حقیقت والی بات ہے اتنا سارا دین روز سیکھنا میں حقیقت کہتا ہوں بیان ہی نہیں کرتے مولوی دین اور اتنا خالص دین بیان کرنا پھر اس دین کو سننا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو کھول دے دینی حق کو سننے کی سمجھنے کی کو قبول کر میں کہتا ہوں میری باتیں قبول کر لینا یہ بھی بندے کے اندر اللہ تبارک وطالعہ نے ایمان رکھا ہے قبول تو کر رہا ہے سن تو رہا ہے ورنہ لوگوں کو ایسے جھٹکے پڑتے ہیں اٹھ کے بھاگتے ہو نہیں نہیں سننا چاہیے موضوع اللہ تبارک و ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تھا